شیعہ قوم کائنات میں ایک ناسور اور انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے علماء اسلام کے متفقہ فتوی کے مطابق شیعہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کفار ہیں شیعہ ایک ایسے نظریے کے حامل ہیں جو اسلامی عقائد معاملات عبادات اور اخلاقیات سے ہزاروں میل دور ہیں شیعہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر کافر ہیں شیعہ صحابہ کو مرتد کہتے ہیں قرآن کریم کو نہیں مانتے اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی تو ان کے کفری عقائد کا حصہ ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصلی اسلام کے مقابلے میں شیعوں نے دوسرا اسلام تیار کیا ہے علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدائی کا درجہ دینا حضرت جبریلا علیہ السلام کے بارے یہ خیال کرنا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی اور وہ پیغمبری کا منصب بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر گئے اس طرح کے عقائد رکھنے والے کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں یاد رہے کہ یہی عقائد شیعوں کے ہیں شیعہ اسلامی انقلاب کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں کیونکہ یہ یہودی سیاست پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں جیسے یہودی کم تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا پر حاکم ہیں ویسے ہی شیعہ بھی کم تعداد میں ہونے کے باوجود پورے پاکستان میں حاکم ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بے حد زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے یہ لوگ ملک کے اہم اداروں میں موجود ہیں اقتدار و اختیار ان کے ہاتھوں میں ہے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی خونی کاروائیوں میں اکثر شیوں کا ہاتھ ہوتا ہے چنانچہ تحریک طالبان پاکستان علماء کرام کے فتو کی روشنی میں شیوں کو کافر سمجھتی ہے اور ان کے ذر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے طالبان شیوں کے خلاف جہاد جاری رکھنے کا عزم مصمم رکھتے ہیں واللہ و الناس لا ومون